اپنے لیے والدین کے لیے اور سب ایمان والوں کے لیے استغفار رباً فلی ولید ولیمینین یوم الحساب ترجمہ اے ہمارے رب مجھے اور میرے والدین کو اور ایمان والوں کو حساب قائم ہونے کے دن بخش دے یہ دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مانگی یہ بہت جامع اور نافع استغفار ہے